رب شرحلی سدری ولی امری وحل العقد آیت نمبر ایک سو اڑتالیس سے لے کے آیت نمبر ایک سو پچپن تک پڑھیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ حب اللہ من القول الا من منظلم وکان اللہ حسمی علیم کہ اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ انسان برائی کو ظاہر کرتا رہے بری باتیں ظاہری طور پر کرے ہاں اللہ ظلم مگر جس پہ ظلم کیا جائے یعنی کسی کا عیب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کا گنا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنا گنا جو خود برا کام کر لیا ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے ہاں آپ اس آدمی کا ایپ لوگوں کو بتا سکتے ہو جس نے تم پر زیادتی کی اس کی زیادتی لوگوں کو بتا سکتے ہو ویسے کسی دوسرے کی بری بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العزت کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا یہ دن صحیح بخاری میں موجود ہے اسی طرح ایک گناہ جو آپ نے خود کیا ہم نے خود کیا اس گناہ کو ہم لوگوں تک نہیں لے کے جا سکتے اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے اگر کسی کے ایپ کی پردہ پوشی کرنا نیکی ہے تو اپنے ایپ کی پردہ پوشی بھی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان کے جو گنا ظاہر کرنے والے ہیں وہ کیسے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا وہ کہ میں نے آج رات یہ کام کیا یہ کام کیا اللہ نے تو اس کے ایپ پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے ایپ سے اللہ کے پردے کو کھول دیا یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے ہاں اگر کسی نے تم پر زیادتی کی ہے کسی نے تم پہ ظلم کیا ہے پھر تم اس زیادتی کا جواب دے سکتے ہو وہ زیادتی کسی دوسرے کو بتا سکتے ہو لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انتبدو خیرن او تخواف انسو اگر تم کسی زیادتی کا جواب بلائی سے دو یا ظالم کو بد دعا کے بجائے دعا دو یا اعلانیہ یا خفیہ اس کی بلائی کی کوئی تدبیر سوچو یا اس کا قصور معاف کر دو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی بڑا بخشنے والا اور قدیر ہے ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تو بھی بولاے گا پھر تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تمہیں پسند ہے تو تم بھی معاف کرو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں جو کچھ رسولوں پر تو ایمان لے کے آتے ہیں لیکن کچھ کا انکار کر دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ درمیان درمیانی رالے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو کسی بات کو مانتے ہیں کسی کا انکار کرتے ہیں یہی اصل کافر ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں رب کی ذات پہ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام رسولوں کو مانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو انقریب ہم ان کا اجر دے دیں گے کیوں کیونکہ اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے پھر اس کے بعد والی آیات میں اللہ رب العزت یہودیوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں آج یہ یہودی آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کتاب آسمان سے لے کے آئے تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت مسا سے بھی اسی بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اے مسا کوئی کتاب لے کے آؤ ہم تب مانیں گے جب حضرت مسا تیار ہو گئے تب انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو نہیں مان سکتے جب تک ہم اللہ کی آواز نہ سن لیں پھر بعد میں کہنے لگے نہیں ہم اب بھی نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں نبی یہ تو ایسے قوم ہے کہ انہوں نے مطالبے پہ مطالبہ کیا حضرت موس و سلام سے لیکن جب حضرت موس وسلام ان کو لے کر گئے ثم اتخذوا الهجله من بعد ما جاءتهم البينات ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ واضح دلائل سے مراد کیا ہے حضرت موسی کو لاٹھی ملی اسائے موسی ید بیزہ آل فرعون پہ مختلف قسموں کے عذاب کا آنا یہ تمام چیزیں دلائل ہی تھے معجزے ہی تھے۔ معاف کر دیا ہم نے موسا کو بڑے بڑے موجے دیے اور ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بھی کھڑا کیا جیسا کہ آپ نے پہلے پارے میں سورت البقار میں پڑا کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا اللہ نے فرمایا اب بتاؤ ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے اللہ فرماتے ہم نے ایسے بھی کیا اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اب تم شہر میں داخل ہونے لگے ہو شہر میں داخل ہوتے وقت تم سجدہ کرتے ہوئے جھک کے داخل ہونا لیکن یہ اکڑ کے داخل ہوئے ہم نے ان سے کہا تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا ہفتے کا دن رب کے لیے مخصوص کر دو لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی ہم نے ان سے بڑے بڑے پختہ وعدے کیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدوں کو توڑ دیا ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل بہت مضبوط ہیں ہمارے سیدھے بڑے مضبوط ہیں اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی میں نے ان پہ لانت کی آئیے اب انہیں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ الجہرہ اونچی آواز سے بسو ایمین القول برائی کی بات کرنے کو الا مگر من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہو وقان اللہ اور ہے اللہ سمی خوب سننے والا علی من خوب جاننے والا ان بدو اگر تم ظاہر کرو کوئی بلائی او تخو یا تم اسے چھپاؤ او تافو یا تم معاف کر دو انسو ان برائی سے فن اللہ تو بے شک اللہ ہے افو قدیرہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ان لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ تفریق بین اللہ, اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ یقول اور وہ کہتے ہیں نو ہم ایمان لاتے ہیں باض ان باز کے ساتھ وہ نق فرو اور ہم کفر کرتے ہیں بباض ان باز کے ساتھ وہ یورید اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ اختیار کریں بے ندال کا سبیلا اس کے درمیان کوئی راہ الا یہی وہ لوگ ہیں فرون وہی کافر ہیں حقا حقیقی وہ اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن وہ اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے باللہی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ولم یفرقو اور نہیں انہوں نے تفریق ڈالی بین احد منہم کسی کے درمیان ان میں سے اولئیک یہی وہ لوگ ہیں سوفی اتیہم ان قریب دے گا ان کو اللہ ان کا اجر وقران اللہ اور ہے اللہ غفوراً بڑا بخشنے والا رحیماً رحم کرنے والا یسالو کا سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتابی اہل کتاب انت تنزلہ یہ کہ آپ اتارے ان پر کتابا کوئی کتاب من السماعی آسمان سے فقط بست تحقیق سألو انہوں نے سوال کیا موسیٰ سے اکبر من ذالکہ اس سے بھی بڑی چیز کا فقالو اس سے بڑی چیز کیا تھی انہوں نے کہا آرین اللہ دکھا ہم کو اللہ جہرتا بالکل سامنے فأخذتهم ان کی اس گستاخی کی وجہ سے پکڑ لیا ان کو اس ان کے ظلم کی وجہ سے پھر اتخذو انہوں نے بنا لیا الجلا بچڑے کو معبودی اس کے بعد کہ ماجا البیکینات آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں فافو پھر ہم نے معاف کر دیا انہیں انزال کا اس سے آتینا اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ کو سلطان مبینہ غلبہ واضح وار اور ہم نے بلند کیا فوکم ان کے اوپر اتوراتور اتور پہاڑ کو باقی ان, ان سے اقرار لینے کے لیے کلنا اور ہم نے کہا لہم ان کو اد تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجن سجدہ کرتے ہوئے وہ اور ہم نے کہا لہم ان کو لا نہ تم زیادتی کرو پھر سب ہفتے کے دن میں وہ اور ہم نے لیا منہم ان سے میسا کر گلیزہ پختہ وعدہ مضبوط وعدہ فابی مانقیم پھر ان کے توڑنے کی وجہ سے میسا کہ اپنا وعدہ و قرہیم اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے بھی آیا اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ وہ قتل امبیا اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے امبیا کو بغیر حق بغیر حق کے وکل اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بنا ہمارے دل غلف پردے میں ہے بل بلکہ کے اللہ مہر لگا دی اللہ نے علیحا ان دلوں پر بھی کف رحیم ان کے کفر کی وجہ سے فلاں مینونا بس نہیں وہ امان لاتے اللہ مگر کلیلن تھوڑے ہی